مجھے سی فوڈ کے بارے میں ذرا پوچھنا جھینگا کیکڑا اور مگرہ مچھلی کھانا ہے اور ان کا کاروبار کرنا ہے جی دیکھیے سب سے پہلے ہمارے فقہ میں یہ اختلاف ہوا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں جنہوں نے یہ تحقیق کی کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے انہوں نے حرمت کا قول کیا کہ یہ حرام ہے کہ اس لیے کہ مچھلی نہیں ہمارے امام امام اعظم ابو ہنی عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں جتنے بھی کیکڑے ہیں اور سانپ ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی چیز جائز نہیں سوائے مچھلی کے اب بحث یہ چلی کہ کیک کیا نام ہے جھینگا مچھلی ہے یا نہیں یہ جو کیکڑا وغیرہ آپ نے بتایا اس میں تو اس کی حرمت میں کوئی شبائی نہیں لوگ اس کا سوپ پیتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں سردی میں وغیرہ بالکل حرام ہے ہمارے امام اعظم ابونیفا کے نزدیک سے مسئلہ رہا جاتا جھینگے کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت کا ایک فتعے کی کتاب ہے جس کا نام ہے احکام شریعت حسن اتفاق کہیے کہ احکام شریعت میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہوا کہ جھینگا حرام ہے یا حلال تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علمِ طب سے مستلق اصطلاحیں اور لغت سے سب اعتبار سے یہ ثابت کیا کہ جھینگا مچھلی ہے اب حرمت تو اس کی اٹھ گئی کہ اس لیے کہ جھینگا مچھلی ہے پھر آخری میں یہ قول کیا کہ ہمارے فخان یہ لکھا ایسی چھوٹی مچھلیاں کہ جن کی غلازیت یا نکالنا ممکن نہ ہو تو ایسی چھوٹی مچھلیوں سے مچھلیوں کو کھانے سے منع کیا اور جھینگا جو ہے یہ بھی ایک چھوٹی مچھلی ہے اور اس کی شکل و صورت کیڑے مکوڑوں سے ملتی ہوئی ہے لہٰذا اس کو نہیں کھانا چاہیے نتیجہ ہی نکلا کہ مکرو ہے بچنا چاہیے لیکن کوئی کھائے اسے ہم حرام خور نہیں کہیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام کھا رہا اور یہ تو مچھلی اور جھینگا کا مسئلہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سمندر کی ہیں یہ سب کی سب جو ہیں وہ محترم حضرات حرام سب حرام جی ہاں اب اس کو ہم یہ بتایا جائے کہ اس مچھلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو لغت میں تلاش کیا جائے جی نہیں دیکھیے وہ آپ کو کسی نے درست نہیں بتایا امام شافی کے نزوی سمندر کی ساری چیزیں حلال سمجھے نا ہاں کسی کہا ہوگا کسی شافی نے لیکن امام شافی کے مسئلے کے مطابق تو سمندر کا کیکڑا سان بچو سب جو سمندر میں وہ سب کا سب حلال ہے ان کے نزدیک یہ تو ہمارے امام نے یہ قید لگائی اور کسی بھی مچھلی کو عرف میں اگر مچھلی کہیں تو اسے ہم حلال کہیں گے ٹھیک اب اس کے بعد اگر آپ کہیں سے اس کا فوٹو لے لیں کہ یہ مچھلی کیسی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ایک لغت کی کتاب ہے المنجد. المنجد میں وہ لغت کی کتاب ہے تو اس میں ہمارے ہاں جو ایک پرانی منجد ہے تو اس میں تمام ان جانوروں کے فوٹو بھی دیے ہوئے ہیں کہ اس سے اس کو ملا کر کے دیکھیں آپ کہ یہ حرام ہے یا حلال مثلاً ایک مسئلہ آیا آپ کو تعجب ہوگا سن کے ایک جنگلی چوہا ہوتا اس پہ بالکل سوئی کی طرح کانٹے ہوتے اور شنگ کر کیسے بھاگتا جب بھی کوئی اس کو پکڑے یا کچھ لگے تو بالکل ایسے اپنے آپ کو اندر کر کے بالکل گیند بن جاتا ہے گیند آپ کو تعجب ہوگا کہ بلوچستان میں اس کا شکار کر کے بھون کر کے کھایا جاتا لوگ جنگلوں میں ہوتے اور اس کو پکڑتے پکڑنے کے بعد اس کی کھال اور کانٹے نکال کر بالکل اپنے جیسے سیکھ کباب ہیں اس طریقے سے بھون کر کے کھاتے ہیں اب اس پر ہم نے تلاش کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں پتہ لگا کہ اس کا نام عربی میں دلدل دل ہے پھر اس کے بعد کتب لغت میں تلاش کیا حدیث میں تلاش کیا وہ تو حرام اور سارے بلوچستان کے شکاری جو ہیں وہ بالکل کباب اور پراٹھے سے جناب اس کو کھاتے ہیں تو اگر اس کا فوٹو مل جائے کہ کیا واقعی کسی مچھلی کی حیث سے وہ مختلف ہے اور جس کو عرف میں مچھلی نہیں کہتے ہوں تو اگر اس کو عرف میں مچھلی نہیں کہتے تو اس کا کھانا ہمارے امام صاحب کے نزدیک نہ جائے. یہ بھی جو مشہور ہے کہ بہت بڑی مچھلی ہو تو اس کا کھانا ناجائز یہ بھی صحیح نہیں اگر اس کو عرف میں مچھلی کہتے تو اس کا کھانا جائز اور ایک حدیث شریف میں بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کسی مہم میں گئے کئی دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور اس کے بعد میں ایک دریا کے کنارے ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی اور وہ آنے کے بعد میں صحابہ نے ان کو پکڑا بعض تو مورخین نے یہ صحابہ کی کرامت میں شمار کیا کہ سب بھوکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مچھلی عطا فرما دی تو وہ مچھلی جب آئی تو اس کو صحابہ نے اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کو زبا کر کے کھایا وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے بیج کا کانٹا اگر لگا دیا جائے تو اس کے نیچے سے اونٹ نکل جائے وہ اتنی بڑی مچھلی تھی اور یہ ان کی کرامت تھی کہ جب تک وہ کھاتے رہے مچھلی میں نہ کوئی بسان آئی نہ پھپون آئی اور سب وہ گویا ایک عرصے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے تو یہ بھی نہیں کہ بہت بڑی مچھلی ہو تو صاحب وہ تو صاحب بالکل ناجائز ہے بلکہ بڑی مچھلی بھی اگر ہو تو وہ بھی حلال ہے تو وہ آپ کے ذمے ہیں کہ آپ اس کو مجھے بتائیے یہ کیا ہے ہم کتب لغت میں دیکھ کر دیکھیں کہ اس کو مچھلی کہتے ہیں یا نہیں عرف میں اگر اس کو مچھلی کہیں تو اس کی شکل و صورت کچھ بھی ہو وہ جائز ہے اگر مچھلی نہیں ہے عرف میں تو وہ ناجائز اور کوئی